جس دن اللہ تعالیٰ نہیں جس اللہ, تعالیٰ نہیں, جس اللہ تعالیٰ محبت وہی سمجھ سکتے ہیں جس کو یہ حاصل ہو عام لوگوں کو یہ سمجھ بھی نہیں آئی. اس لیے ممبر سے باتیں بتاتے نہیں میں سمجھ میں آئی <coughs> دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں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 آپ کو سردی زیادہ تو آپ ایسا کرو آپ ان کے پیچھے آپ کو بھی بہت مزہ آتا ہے ان کو دیکھنے میں بیٹھتے ہو کھانے میں جب سے آئے اس کے ساتھ ہی چپکے جب آپ گئے جب سے امرد ہے کوشش کر رہے احتیاط کی تو آپ کو تو دور رہنا چاہیے آپ کی اتنی اہم بات ہو آپ کے کاڑے ہو گئے ادھر جا کے بیٹھو لے بیٹھو رومال پہن لیجیے آپ لو صاف پاک روم والا ہے رومال پہن لیا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے مت اس کو سکوہ نہیں آہ جو دل سے وہ دو جہان کا مزہ اسی شخص کو آئے گا جس میں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت غم ہو پھر ہم آتے آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ چاہیں کہ تو کاش ورنہ ہم چاہنے کے تو کار نہیں صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو صحبت اہل دل پائی نہ ہو پم غم, غم نہیں اس کا دل دل ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل تو ہے بارا دل نہیں جوہل اللہ کے پاس, پاس ہوتا ہے اس کے دل میں صرف اللہ ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ جس جگہ آپ کا قرب نیتانا ہو جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو, ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں اوپر سے ان شاء جس جگہ اللہ کا قرب نہیں ملتا وہ وہ منزل میری منزل نہیں صرف اگر غلط پیروں کے اللہ کا قرب تھوڑی ملتا ہے ہاں تو کچھ اور ملتا ہے سچے شیخ مشائق اللہ کا قرب ملتا ہے سکون ملتا ہے بس گفٹنے سے آگے بڑھیا میں اتنی دفعہ منع کیا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا مجھے ماشاء اللہ پھر آگے فرماتے ہیں غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل غیر حق جو بھی اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں سے جو اپنا دل لگائے گا کہاں دل لگا رہے تو فضول چیزوں سے دل لگایا غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل تیری الفت کے غم کا وہ محبت غم نہیں ملا جو ان چکروں میں رہتا نا فضول گندی گندی چکر آگے فرماتے آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لے لان آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں ]iverse. کوئی لے <koei> کہہ رہا ہے یہ آخ تر دوحل آں کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے یہ اخ تر دوحل آئیں الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں اللہ کی جو الفت کا بہر ہے سمندر سا کوئی ساحل نہیں ہے احلّہ کی ہر وقت ترقی ہوتی رہتی ہے اور ہم جیسے گنہگاروں کی ہر وقت تنزلی بھئی آگے بڑھو اور آگے وہی شخص بڑھے گا جو اپنی اصلاح کروائے گا ورنہ وہیں کا وہیں کولو کے بیل کی طرح رہے گا جو اصلاح نہیں کراتا اور ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے